آج ہم آپ کی ملاقات سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جناب پیر الہی بہت سے کرا رہے ہیں لیجئے سمات فرمائیے ریڈیو آٹوگراف محترم پیر صاحب زحمت معاف ہو جناب کے زمانے بچپن کے سلسلے میں ہم چند تفصیلات جاننا چاہیں گے مثلا سن پیدائش والد کا اس گرامی اور رہن سہن وغیرہ میرے والد صاحب تال کے گھوٹکی کے جہان پور گاؤں میں رہتے تھے جو گھوٹکی سے کوئی دس بارہ میل دور ہے جی اصل ہم وہاں سے یہاں جو تالکا سون میں آئے اس کا وجہ یہ تھا جو اس وقت آپ سیلاب دیکھتے ہیں ہمیں ہمارے والد صاحب کو سیلاب نے وہاں سے بھگایا جی و... وہاں سے میں اس وقت چھوٹا صاحب مجھے کل دو اور بھائی تھے ہم تین بھائی ہماری والدہ جی اور ہمارے والد صاحب سب وہاں سے ہجرت کر کے سیون تال کے میں بھان کے قریب پیر کا گوٹ ہے وہاں آ کر اپنے ماموں کے پاس اچھا ویسے اور میں پیدا یہ سال کے سیون میں قریب جو پیر کا گوٹ ہے اس میں اٹھارہ سو پچانوے میں پچانوے میں پیدا ہوا کیا اس میں گرامی تھا میرے والد کا نام پیر نواز علی شاہ جی وہ وہاں ہی اصل وہیں گھوٹ کی تبکے میں شادی یہاں سے کی تھی لیکن جب وہاں سے یہ سیلاب سخت آیا اور ہمارا گاؤں وغیرہ زمین وغیرہ سب ختم ہو گئی وہاں جب جی گئی تو ہم میرے والد صاحب یہاں آ گئے کر کے اگر وہاں اپنے ماموں کے ہمارے ماموں کے ساتھ رہے جی اور ہم وہیں رہے قدرت خدا کی کہ ایک دو سال کے اندر وہ, وہ انتقال کر گئے میرے والد صاحب جی ہم باقی دو تین بھائی رہے جی اور ایک ہماری والدہ تو مامو صاحب نے ہمیں ایک گھر وہاں اپنے گھر کے نزدیک بنا دیا تھا وہاں رہنے لگے اس کے تھوڑے ہی وقت میں ایک دو سال کے اندر ہمارے چھوٹے بھائی سب سے جو تھے جی ان کا انتقال ہو گیا ہمیں شمال پاکس ہوئی تھے تینوں بھائیوں کے ایک ہی وقت ہے اچھا تو وہ بیچارے انتقال کر گئے میں اور دوسرے میرے بھائی ان کے نام پیر واحد بخش وہ ہم زندہ رہے تو تین باقی بچے میں میرا بھائی اور ہماری والدہ جو وہاں رہتے اس کے بعد ہمارے ماموں ہماری پرورش کی کلام اللہ شریف ہم وہیں مسجد میں پڑھتے تھے اپنے گاؤں میں جی وہاں کلام اللہ ختم کرنے کے بعد بھان سیاد آباد میں اسکول میں ہمارا داخلہ کرایا ہمارے ماموں نے جی اور میرے ساتھ تھے ان کے والد ان کے لڑکے پیر جان محمد بھی میرے ساتھ ہم عمر تھے ہم دونوں اسکول میں وہاں داخل ہو گئے وہ ہمارے گاؤں سے بھان سیاد آباد کوئی دو میل ہے جی اس میں ہم دونوں پڑھتے تھے اور ہماری وہاں بہت آپس میں رہی تو شروع سے لے کر میں چھٹی جماعت تک وہاں رہا مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں انگریزی میں پڑھوں وہاں انگریزی کا کوئی بندوبست نہیں تھا جی ہم سنتے تھے کہ کراچی میں سندھ مدرسہ ہے جہاں مسلمان لڑکے پڑھتے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے اور وہاں اسکالرشپ ملتی ہے میں اس وجہ سے وہاں سے یہاں چلا آیا جی اچھا آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے پسندیدہ کھیل کیا کیا تھے ہم فٹ ف... ف... ف... ف... ف... ف... ف... بال کرکٹ اور ہاکی کھیلتے تھے اور فٹ بال سب سے زیادہ میں اسپورٹس مین تھا وہاں جنرل کیپٹن سمجھے گا سارے اسکول کا تھا تو فٹ بال میں میری بہت دلچسپی تھی جی جی اس میں اور اس کے بعد وہاں جب رہے تو ہم ٹاپ پہ رہے استادوں اور استاد میں ہم پہ بہت مہربان ہوتے تھے اور علی گڑھ کا ہم نے وہاں سنا کہ علی گڑھ میں جو اسٹوڈینٹ جاتے ہیں ان کے لیے بہت انتظام خصوصاً اسلامی نقطۂ نگاہ سے ہے جی تو قاضی خدا بک صاحب ایک ہمارے دوست ہے جو یہاں کے میئر رہ چکے ہیں کا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے ہم کو وہاں کہا کہ چلو وہاں تو ہم کو یہاں سے وہاں لے گئے اور وہاں جا کر علی گڑھ میں ہمارا داخلہ ہوا اور اس پہ ہم پہ جو اثر زیادہ پروفیسر حبیب صاحب پروفیسر یہ حلیم صاحب ہمارے استاد رہے ہیں اور وہاں ہمارے اور استاد جو تھے اس میں ہادی صاحب سے تھے وہ یہ سب جتنے تھے ہاں ہمارے پروفیسر بہت دلچسپی لیتے تھے اور ہمیں ہم کو انہوں نے اور اصل میرا کل تو وہاں جانے کا یہی مقصد تھا کہ ہمارے ایک ٹیچر واسوانی تھے اس میں ہا ہائی اسکول میں جی انہوں نے ایک دن کہا کہ تم کیا بنو گے کیا کرو تو میں نے کہا کہ میں اے اے وزیر بنوں گا جی تو انہیں کہا کہ تو کو ہی اگر وزیر نہیں بنے تو میں نے کہا کہ سر غلام سے اس دن میں بامبے میں وزیر بنے تھے اور جی وہ وکیل تھے میں نے کہا کہ جب وہ وکیل بنے اور وزیر ہو سکتے ہیں تو میں بھی وکیل بنوں گا اور نتیجہ یہی ہے قدرت کا تو وہاں میں گیا اور میں نے ایم ای پاس کی ایل ایل بی پاس کی میں نے نان کوآپریشن کیا اور مولانا محمد علی شوکت علی حکیم اجمل خان یہ سب گھی ملاقاتیں ہوئی اور اس کے بعد ہم کو مولانا محمد علی یہاں سندھ میں بھیجا یہ جو یہاں ٹرائل ہوا تھا مولانا محمد علی شوق قدر کا ہم اسی میں آپ ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے رپقا کی حیثیت سے قیام پاکستان کی کوششوں میں حصہ لیا اس وقت جناب سے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ قیام پاکستان کے فورن بعد کیا حالات تھے کیا جذبات تھے اور کس طرح ملکی استحکام کی جد کا آغاز ہوا پاکستان کے قیام کے بعد فوراً یہاں ہمارے سارے مغربی پاکستان میں یہ حیضان تھا جی کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ خدا کرے کہ پاکستان بن جائے اور مضبوط ہو اور ہمارے دشمن ہیں جو اس وقت ہم کو تکلیف دے رہے تھے خصوصاً جب ہم نے دیکھا, قائد نے دیکھا کہ وہاں سے دلی سے پنجاب سے اور, اور جگہوں سے جی ہزارہ لوگ آ رہے تھے مہاجر بن کے جی اور ان کے قافلے آتے تھے راستے میں لوٹے جاتے تھے ٹرین سے وہاں روک کر اس میں ٹرین کو لوٹا جاتا تھا آدمی کو مارا جاتا تھا ایک بڑا حیضان تھا یہاں اور قائد اعظم یہ سن کر اس کو بڑا افسوس ہوتا تھا اور جب ہم ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے تو جی یعنی یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ ایک بڑا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیکن ایک قائد کے حیثیت میں اور ایک ملک کے یعنی ہیڈ ہونے کی وجہ سے وہ یہ نہیں اپنی کمزوری بتاتے تھے کہ اس سے ہم گھبرا جائیں لیکن ہم سب کو بلا کر کہتے تھے کہ یہ اس کو ہمت سے اور با سے اس کا سامنا کرنا ہے جی اور کریں تو جب یہ پہلے پہلے یہاں کراچی میں آئے ہیں جی اس وقت ہم ماری پر ایئر پورٹ پہ گئے تھے رسیو کرنے کے لیے تو اس وقت لوگوں میں اتنا جوش تھا وہاں ہزاروں آدمی ہماری پیپورٹ پہ گئے اور ہم لوگ سب جتنی منسٹری سندھ منسٹری تھی سر غلام حسین حجازت اللہ وہ اس وقت ہماری چیف منسٹر تھے جی وہ اور ہم لوگ اور سب وہاں موجود تھے اور وہاں ان کو لے آئے اور سب یہ جوش تھا اس وقت کسی کے یہ خیال نہیں تھا کہ ہم سندھی ہیں پنجابی ہیں یا اور کچھ ہیں بس یہ سب مسلمان ہیں اور جی پاکستانی ہیں جی جی یہ جوش تھا اور یہی قائد اعظم یہی کہتا تھا کہ آپ سب لوگ ایک ہیں یونٹی فیتھ ڈسپلن یہ ان کا ایک اے اے اعلان تھا جس کو سب لوگ وہ بتاتے تھے اور کہتے تھے اس پہ عمل کرو تو انہوں نے جب بھی یہاں آئے اور ہم سب لوگوں کو بلا کر کہا کہ اب ہمارے پاس ہم آئے ہیں ہمارے پاس نہ میز ہے نہ کرسی ہے نہ پینسل ہے نہ پیپر ہے جی آپ لوگ ہم کو یا سندھ گورنمنٹ ہم کو یہ سب سپلائی کریں اور یہاں کام باقاعدہ شروع ہو جائے جب یہاں آئے تھے تو یہ اس وقت ہائی کورٹ کے سامنے جتنی یہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں کوارٹرز جی یہاں سب میدان تھا یہ آرٹ میدان کہلاتا تھا یہ سارا ایسا. اور آ, یہاں لوگوں کے رہنے کے لیے انتظام نہیں تھا تو ہم کو بلا کر کہا کہ جتنا خرچ ہو سندھ گورنمنٹ کرے اور ہم کو یہ بتائے کہ یہ اتنا ہم نے خرچ کیا ہے اور پائی پائی کر کے پاکستان گورنمنٹ آپ کو یہ دے گی जी. تو ہم لوگوں نے یہ فورن یہ خیال کیا کہ جتنے باہر سے لوگ آتے تھے ان کو یہاں رہانے کا انتظام اور نہ صرف یہاں حیدرآباد میں اور میرپور خاص میں اور ہر جگہ سے جہاں سے کھوکھرا پار سے لوگ آتے تھے یا کیا تو ہزاروں لوگ ان کو, کو ریسیو کرنے جاتے تھے حیدرآباد جی اسٹیشن پہ یا میر پور خاص میں لوگوں نے بڑے بڑے کھانا پکا کر لوگوں کو کھلاتے تھے اور اپنے طرف سے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں اپنے طرف سے جماعتیں بل کر اور یہ کرتے تھے کہ ہمارا بھائی آئے ہیں ان کو کھوکھا جی اور اچھی طرح سے وہاں جوش تھا اور ملک میں یہ ہیجان تھا کہ یہ کس طرح پاکستان بنا ہے اور اس کو ہم مضبوط کریں جی تو صاحب اس وقت ہم لوگوں کو بتا کر یہ کہا کہ اب ان کے لیے سورا انتظام کرنا ہے تو اس انتظام کے لیے ہم سب دن رات ایک یعنی یہ کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ ہم کو خاموش رہنا ہے یا ہا ہا ہم کو کہیں کوشر ملے یا کوئی انعام نہ ملے نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا گھر کا کام ہے اور اس کو ضرور کرنا ہے اور ہمت سے کرنا ہے اور قائد اعظم ہمیشہ ہر وقت یہ ہم, ہمیں کہتے تھے کہ یہ کرو وہ کرو تو اس میں میں آپ سے یہ کروں کہ یہاں کراچی میں اس وقت جو ہندو گئے تھے ان کے مکانات خالی تھے جی باقی کچھ نہیں تھا تو اس کے لیے قائد اعظم آئے اور انہوں نے یہاں آپ کو ایک یہ بھی بتاؤں کائز اعظم نے جب چودہ اگست کو جی یہاں آ کر اٹھایا ہے اس دن ماؤنٹ بیٹن یہاں آئے تھے اور ماؤنٹ بیٹن وہاں سیری منی میں وہاں حاضر تھے اور اس وقت کائز اعظم نے وہاں آتے لیاقت علی خان مرہوم کو یہ کہا کہ اب فوراً کاروائی شروع ہو جلدی کیجیے تو دی میں اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہاں مجھ سے کلام پاک پڑھایا جائے گا تو اچھا قائد اعظم نے جب لیاقت خان سے یہ کہا تو لیاقت رو میں تھے ان کے سب منسٹر وغیرہ اور میں اور ہماری منسٹری اور وغیرہ سب ایک دوسرے سام سامنے تھے جی تو سامنے جو میں بیٹھا تھا کہ لیاقت علی خان میں رو وہاں سے اٹھے اور فوراً کا پیسہ آپ فورن تلاوت کلام کیجیے جی میں گھبرا گیا کیونکہ مجھے کہا نہیں گیا تھا اور خیر قرآن شریف پڑھنا تو ہمارا فرض پڑھتے رہتے ہیں لیکن اچانک جب وہاں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی یا بڑے بڑے علماء اور بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے ان کی نظر مجھ پہ پڑی میں نے کہا میں نے فوراً اس وقت اللہ الفتح یہ میں نے قرآن سے سورہ پڑھا اور اچانک میرے دل میں آ گیا کہ یہی پڑھوں گے فتح کا ہے تو اس وقت میں نے چند منٹوں میں وہ ختم کر دیا اس کے بعد جو کاروائی وہاں ہوئی اور چند منٹ میں وہ سیریمنی وغیرہ کائد اعظم نے تقریر کی اس کے بعد فورن جب یہ چلے گئے تو قائد اعظم کا دن رات یہ ہوتا تھا کہ ملک میں جو مہاجر آ گئے ہیں جی ان کو کسی طرح اچھی طرح سے بسایا جائے کوئی تکلیف نہ جی تو اس میں ہم لوگ سب جتنے ہماری کیبینی تھے دن جنگ میں بھاگتے رہتے تھے اور کیونکہ اب اے اے ساری سندھ میں مہاجر آئے گئے تھے تو ہر جگہ ان کو بسانہ تھا میر پرخاص میں حیدرآباد میں اور سکھر میں نواب شاہ میں یعنی جی. ہر جگہ ہم لوگوں نے ان کو بسانے شروع کر دیا لیکن آ, یہ بھی بات تھی کہ اس کے اندر صرف بسانا ہے لیکن ان کو آ, کھانا وغیرہ بھی مہیا کرنا تھا جب تک کہ وہ جی. اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں جی. تو یہ سب قائدہ کے حکم سے ہم لوگ وہ کرتے رہے ایک بات ابھی کیونکہ وقت کم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میری ان کے ساتھ جو ایک خلاصی ملاقات ہوئی وہ یہ ایس ایم کالج کے اوپننگ سیریمنی کے لیے بنے تھا پریزیڈنٹ سندھ سے بورڈ کا سندھ اور میرے اور بہت سے تو سارے سندھ میں گورنمنٹ کالج تھا نہ کوئی مسلمانوں کی کالج تھی صرف تین ہندوؤں کی کالج تھی ایک کراچی میں ایک حیدرآباد میں ایک شکارپور میں جی. یہ ہندو کی کالج تھی مسلمانوں کی کوئی کالج نہیں تھی نہ گورنمنٹ کی تھی تو میں نے سمجھا کہ اب وہ کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایک مسلمانوں کے لیے کالج جہاں بنائے تو میں مدرسے بورڈ کا پریزیڈنٹ تھا اور ہاتم علوی صاحب جو ابھی زندہ ہیں وہ ہمارے بورڈ کا ممبر تھے اور یہ ایکس میئر بھی رہ چکے ہیں کراچی کے بہت اچھے آدمی ہیں تو جب اے اے میں ان سے گیا یہ ذرا پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے اچھا ہاں جس میں میں بتاتا ہوں کہ ان کی اے اے تعلیم میں کتنی دلچسپی تھی تو اس وقت مجھے وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کالج کھولنا چاہتے ہیں جی کہ اچھے پائے پہ ہو جی میں ان کے, ان کے پاس گیا میں نے کہا صاحب آپ اوپننگ سیریمنی کریں اور کالج ہم کھولتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے جی وہ رہتے تھے حاجی عبد اللہ کے مکان میں جو, جو کچری روڈ پہ ہے وہاں جی انہوں نے کہا میں جا کہ آپ اوپننگ سیریمنی کریں یہاں بالکل ٹھیک ہے ایک تاریخ دی اس تاریخ پہ جب میں ان کو چار بجے لینے کا پانچ بجے ہمارا جلسہ تھا اوپننگ سیریمنی کا سندھ مدرسے میں تو یہ کہنے لگے قائد اعظم نے کہا فرمایا کہ صاحبہ آپ تو کالج کے لیے کہتے ہیں لیکن آپ کے جو ممبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب ایک ویژنری ہے جوشیلے ہیں اور یہ آپ کے کالج چلے گا نہیں آپ وہاں نہ جائیے اوپننگ سیریمنی کے لیے تو کہا میں نے کہا کون صاحب تھے صاحب کہا کہ ہاتھ وہ ایسے انہوں نے مجھے آ کر یہ کہا ہے کہ میں نہ جاؤں اوپننگ سیریمنی کے لیے کیونکہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہے صرف ایسے بند ہو جائے گی آپ کی بدنامی ہو جائے گی تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ آج چلیے اور جی یہ میں آپ کو آج اگر کالج چلیے آئی گو وتھ یو اور یہ آتے ہی ہے خود ہے جب میٹنگ میں پہنچے اور وہاں تکری شروع ہی تو خود اٹھے اور اس نے اعلان کیا کہ میں پانچ ہزار روپیہ اس کالج میں دیتا ہوں پھر صاحب یہ حال تھا کہ وہاں ایٹی ٹو روپیز وہ تو ہو گئے جی اور بارہ کا اعداد ہم خوش ہوئے پھر کچھ دو تین سال کے بعد جب ہمارے کالج چل رہا تھا جی تو چونکہ سندھ کے مسلمانوں میں اس طرف تعلیم کی طرف کوئی اتنا رجحان نہیں تھا تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ کی یہ کار گورنمنٹ سندھ کے حوالے کر دیا جائے میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا تو قائد اعظم نے بلایا سب مسلمان جتنے تھے مدرسے کے بورڈ کے ممبر ان کو بلایا جی تو ان کو بلا کر کہا کہ صاحب آپ کو بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن آپ نہیں چلا سکتے جب ہندوؤں کی اتنی انسٹیٹیوشن ہے وہ چلا رہے ہیں آپ اتنے 75-80% ایٹی مسلمان سندھ میں ہیں اور ایک کالج نہیں چلا سکتے اگر آپ نہیں چلاتے کالج تو آپ مجھے دے دیجئے میں چلاؤں گا لیکن یہ شرم کی بات ہے کہ گورنمنٹ چلائے اور مسلمان نہ چاہے میں چلاؤں گا ایسے جوش سے کیا پھر مسلمان بورڈ والوں نے سب نے یہ فیصلہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم کالج چلائیں آج وہ کالج جو ہے ہے پاکستان میں گورنمنٹ نے لے جا ہے لیکن یہ سارے سندھ میں تو رہی ہے لیکن اور جگہ ایسی بڑی کالج جو کہیں نہیں تھی جیسے یہ کالج ہماری اور یہ سب قائدہ اعظم کے رہنمائی میں ان کے حکم پہ یہ سب کام ہوتا رہا تھا وہ سب دل میں دلچسپی لیتے تھے جب اس وقت لیاقت خان پہ کیبنیٹ بنا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے لیاقت خان مرحو نے کہا کہ میں اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھا اور انہوں نے کہا کہ ان کو کیبنیٹ میں سینٹرل کیبنیٹ میں لیا جائے تو جی. قائد اعظم نے کہا قائد ملت کو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ایک اچھا کام سندھ میں کر رہے ہیں تعلیم کا وہ ان کو وہاں رہنے دیجیے جی. ہم ہم چاہتے ہیں کہ وہ سندھ میں کام کرتے رہیں تو پھر میری جگہ پیرزاد صاحب کو لیا گیا وہاں یہ ہے اسی وقت جس وقت قائد اعظم یہاں آ کر کام کرنے لگے تھے اور قائد اعظم کے رحن، رہن رہنمائی میں جی ہم نے جتنے مہاجر بستی وغیرہ میں ہم نے کام کیا تو اس ہی کے زمانے میں اس کی رہنمائی میں اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا اور اس وقت بھی یہ دلچسپی اتنی لیتے تھے کہ ہر وقت جب ہم جاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ فرانی جگہ کیا ہوا ہے فرانی جگہ کیا ہے یہ ان کا ہمیشہ یہی خیال رہتا تھا اچھا so, اسی سر میں میں آپ کو ابھی یہ, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی جلائی بج کا لوڑی وہ کس طرح بنی اس وقت یہ سارا بوجھ جاقت خان مروم یا قائد اعظم یہی کسی طرح بہادری کی سیٹلمنٹ ہو سیٹلمنٹ <coughs> میں جتنے لوگ آتے تھے کو کہیں حاجی کیمپ میں کہیں اسکول میں کہیں یعنی اتنے اتنے کمرے میں جی دو دو تین تین فیملی بیٹھے ہیں بیچ میں وہ چاندیں لگا کر ایک فیملی یہاں بیٹھی ہے ایک وہاں بیٹھی ہے بڑی ایک افسوسناک حالت تھی تو میں حاجی کیمپ میں جاتا تھا جا کر وہاں دیکھتا تھا کہ یہ کس طرح مزار کیا میں مدد کرتا ہوں ہر روز میں آج ہی کیم میں مہاجروں کو دیکھنے جاتا تھا جی تو وہاں ایک جگہ میں گیا تو ایک حال میں کہ پانچ چھ فیملیز اور اسی طرح کپڑے لگے پڑے ہیں وہ بیٹھے ہیں تو م... م... میں نے وہاں کچھ لوگوں کو کہا بھائی اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو میجر حسن یہ الور کے تھے اور دو چار آدمی ان کے ساتھ میرے اس میں کار میں بیٹھے گر بھی گئے اور میں ان کو لے کر وہاں جا جا کر وہ دکھایا پھر میں نے کہا یہاں آ کر رہو تو ہم آپ کا انتظام کر دیں تو کہا صاحب یہاں پانی کا کیسا انتظام ہے میں نے کہا وہ اس کا انتظام میں کرتا ہوں آڈر کرتا ہوں یہاں حوض بنا ہوا ہے وہ میونسپلٹی وہاں پانی آپ کو دے گی پھر کہنے لگا صاحب یہ شہر سے بہت دور, دور ہے میں نے کہا میں یہ ارینجمنٹ کرتا ہوں کہ جتنی بسیں ہیں جیل کے دروازے تک آ کھڑی ہوں آپ کو ہے صاحب چور آئیں گے میں کہا وہ میرا جمع ہے میں پولیس کا انتظام کرتا ہوں کہ مدد کریں پھر انہوں نے یہ ہمت میجل حسن نے بہت ہمت کی جی کہ ایک پلان بنا کر اور پیری کو کوآپریٹو سوسائٹی بنا لی اچھا تو میں نے کہا کہ اچھا میں نے آرڈر کر کے یہ بنا دیا کہ یہ وہ گاڑی اس کام پر رہی ہے جہاں سے اچھا اور معلوم ہے اس میں صرف ڈیولپمنٹ کے تین روپے لیتے تھے اس وقت جی اور یہ سب ایک کوریب خطرہ اس میں گورنمنٹ کا کو خرچ نہیں آیا اور سب لوگوں نے اپنے جیب سے یہ کوارٹر یعنی دو سو کینے ایک سو اور پچانوے پچانوے گز ہے جی دو سو کے قریب جی ہر ایک کوارٹر ہے اس میں دو کمرے ایک ورانڈا اور جنازے کو گاڑی سے نیچے اتارنے میں دقت پیش آ رہی ہے پھر انہوں نے یہ ہمت میجر حسن نے بہت ہمت کی کہ ایک پلان بنا کر اور پیلی لائبریری کوآپریٹو سوسائٹی بنا لی اچھا تو میں نے کہا کہ اچھا میں نے آرڈر کر کے یہ بنا دیا کہ یہ سب جتنے زمین ہے یہ اس وقت پیلی لائبریری کالونی کی یہ سوسائٹی کو دی جائے اچھا اور معلوم ہے اس میں صرف ڈیولپمنٹ کے تین روپے لیتے تھے اس وقت جی اور یہ سب ایک کوڑی خطرہ اس میں گورمنٹ کو خرچ نہیں آیا اور سب لوگوں نے اپنے جیب سے یہ کوارٹر یعنی دو سو گز ایک سو پچانوے پچانوے گز ہے جی دو سو کے قریب ہر جی ایک کوارٹر ہے اس میں دو کمرے ایک فرانڈا اور غسل خانہ پاخانہ بوتیخانہ جی یہ سب وہاں بنے تھے یہ بنائے چار ہزار میں اور پانچ ہزار میں پانچ ہزار کے جو مکان ہیں جو راستے پہ ہیں جی جی وہ اس میں تین کمرے ہیں انہیں اس کے پانچ ہزار روپیہ اور اس میں صرف ساڑھے چار, چار ہزار یہ تھا. اور ہر مکان بنا دیا میجر حسن نے حقیقت کر بڑا کام کیا اس, جی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں سب لوگوں نے ہمت کر کے وہاں پیسہ لگایا اور آج اس وقت جو آپ یہ کانونی دیکھتے ہیں جتنے الائٹ یا انٹیلیجنسا بھارت کی تھی وہ سب وہاں ہمارے یہاں ڈاکٹر وہاں ہیں صاحب وکیل وہاں ہیں حکیم وہاں ہیں اور صاحب جتنے ریٹائرڈ گورمنٹ یا سیشن ججز یا ڈپٹی کمشنرز یا اور بڑے بڑے عہدے دار سب ہمارے اس کالونی میں آ کر رہنے لگے کیونکہ اس وقت عورتوں کو تھا ہی نہیں جی یہی ذریعہ تھا کہ یہاں کالونی میں بنائے تو ایک سال کے اندر میں نے چار کالونی ایسی بنائی تھی جی ایک پی لائبریز کالونی نمبر ٹو اس کا نمبر ٹو نام رکھا گیا اچھا پہ پہلی جو ہے پی رائبریز کالونی جو ابھی دلی کالونی کالاتی ہے پہلے وہ بنی تھے لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ وہ بنے مجھے ایک دن جو یہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ بورڈ لگا ہوا ہے لکھا ہے پیلی ڈی لائبریری کالج نمبر ٹو تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھئی یہ آپ نے نام کس کی اجازت سے رکھا تھا ہمارے دلّے کہا پھر ہے میں نے کہا دوسری کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ نے زمین دی تھی دلی والوں کو وہاں ریسٹ کورٹ کے نزدیک ہے تو دوسری وہ بنائی اور تیسری یہ بہار کالونی جو ہے اور چوتھی پیر آباد جو ہے گولی مار کے قریب جی پیراب جی یہ چار پانچ کالونی ہم نے ایک سال کے اندر اندر بڑھائی آنے والی نسل کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اس بارے میں آپ کوئی پیغام دیں میں یہ اپنی قوم کو اپنی نوجوان کو یہ پیغام دوں گا جی کہ اگر آپ اپنے اسلامی نظیرے پہ نہیں چلے اور آپ نے اسلام کو چھوڑ جا تو آپ کا یہ جو ہے اس سے آپ پاکستان کو اس کو بدنام کریں گے اسلام کو بدنام کریں گے اور اس کا نتیجہ ہے بڑا دردناک ہوگا تو آپ اس سے پرہیز کریں اور مسلمان سچے مسلمان بنے اور اپنی باپ دادا کی جو ہمارا نشو نما ہے اسی پہ چلیں یہ میرا آخری پیغام ہے ریڈیو آٹوگراف ابھی آپ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جناب پیر الہی بخش صاحب کا انٹرویو سن رہے تھے انٹرویو لے رہے تھے اعجاز